یادین بلا تموت اللہ بنتم مسلمون یابکی خلق کُم نفسم واحد و خلق منہا زوجہن ماری جالن کثیر بتک اللہ به والأرحام ان اللہ كان نالکم رقيبا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 بن حمز ہی و نفق ہی و نف بسم اللہ فسطم سکھ احلک ان کا مستقیم و انحل فکر اللہ قومک و صعفت وسلم من من, قبلك من, من دون الرحمن اجالدہرحمان علبد معز گرامی قدر علماء گرام اور قابل عزت و احترام سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب ہم سامارو سے نکلے اور پرو داخل ہوا چاہتے تھے تو آپ کے مولانا قاسم صاحب کا میسج ملا کہ آج کا موضوع مسلک اہل حدیث کی پہچان تو اسی حوالے سے کچھ معروضات پیش کی جائیں گی اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ کہنے کی توفیق دے اور جو صحیح مسلک اور منحج ہے اس کے فہم کی اور تسلسل کے ساتھ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے مسلک حق کو پہچاننا اس لیے ضروری ہے کہ اس وقت مسالک اور فرقوں کی برمار ہے اور ان فرقوں کے بیچ حق کی تلاش اور صحیح مسلک اور منج کی تلاش بہت ضروری ہے فرقوں کی کثرت کی نبی السلام نے خبر دی ہے آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ افترقت کا دل یہود اعلی احدا و سبعین مل لتن وفطرا کا دل سنتین و سبعینہ مل بس ترق و امت ہی اللہ یہودی اکہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور عیسائیوں کے بہتر فرقے بن گئے تھے اور میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی تو فرقوں کی کثرت کی نشان دہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو ایسا ہونا یقینی اور ناگزیر فرقے بن چکے ہیں اور برتے بنتے رہیں گے یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی پیش گوئی ہے اور آپ کی ہر پیش گوئی صداقت پر اور حق پر مبنی ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے لیکن آپ کا کوئی فرمان غلط نہیں ہو سکتا یہ ہمارا ایمان ہے چنانچہ یہ امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہوگی بلکہ ہو چکی ہے اور وہ تہتر بھی اصول کی حد تک اگر آپ فروڑ میں جائیں گے تو پھر اس سے کہیں زیادہ فرقوں کی تعداد موجود ہے نبی علیہ السلام کی اگلی بات قابل غور فرمایا کہ الا واحد یہ جو تہتر فرقے ہیں یہ سب کے سب جہن میں جائیں گے الا واحدہ سوائے ایک وہ جنتی باقی سب جہنم میں داخل ہوں گے ان میں سے کچھ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہی ہوں گے اور کچھ ممکن ہے اپنی سزا بھگت کر جہنم سے نکال لیے جائیں اور جنت میں داخل کر دیے جائیں تو آپ نے تہتر فرقوں کی نشاندہی کی اور فرمایا کہ سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے صحابہ نے پوچھا کہ من ہم یا رسول اللہ یا رسول اللہ فرم وہ کون ہیں وہ ایک طائفہ وہ ایک گروہ یہ ایک جماعت یا ایک فرتا جو جنت میں داخل ہوگا وہ کون لوگ ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ہم ما انا علیہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پہ آج میں اور میرے صحابہ آپ نے حق جماعت کی نشاندہی فرما دی اور ان کا تعین فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر قائم ہوں جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں وہ لوگ کسی بھی دور کے ہوں کسی بھی زمانے کے ہوں کسی بھی مقام کے ہوں عربی ہوں اجمی ہوں مشرق کے ہوں مغرب کے ہوں شمال کے ہوں یا جنوب کے ہوں کسی خطے کے ہوں اور کوئی بولی بولنے والے ہوں یہ ان کا نمایاں وصف ہوگا کہ اس چیز پر قائم ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں یہ آپ نے ایک تعارف پیش فرمایا ایک حق جماعت کا سچے منہج کا اور ان لوگوں کا جن کو اللہ رب العزت صداقت اور حقانیت سے نوازے گا ان کی ایک علامت کہ وہ اس چیز پر قائم ہوں گے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قائم تھے اور یہ بالکل واضح حدیث ہے کوئی اس میں نظا نہیں کوئی ابہام نہیں آپ نے ایک حقیقت کو اتنا اشکارا کر دیا ہے اور واقعہ دن جو آپ کا فرمان ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے اور یہ تو جوام القلیم مجھے جوام الکل دیے گئے ہیں جوام کا معنی یہ ہے کہ میں مختصر جملے میں مختصر جملے میں ایک بڑی تفصیلی بات کر سکتا ہوں بلکہ ایک جملہ بول کر پورا جنت کا راستہ واضح کر سکتا ہوں ایک جملے میں حق اور صداقت کو سمیٹ سکتا ہوں اور آپ نے سمیٹا صحابہ نے پوچھا کہ جنتی گروہ کون سے کیا اس کی علامات اس میں کافی تفصیل ہو سکتی مگر دو لفظوں میں جنت جماعت وہ ہے جو اس چیز کو تھان لے پکڑ دے اختیار کر لے جس کو میں نے اور میرے صحابہ نے اختیار کیا تھا اب بات واضح ہو چکی نبی اسلام کے دور میں اور صحابہ کے دور میں کیا منس اللہ تعالی نے مقام پر خود فرمایا ہے فعین آمن مسلم آمن تو میری فتح دو اگر لوگ بالکل ویسا ایمان لائیں جیسا صحابہ لائیں تو پھر یہ ہدایت پر ہیں ورنہ نہیں یہ نبیر اسلام کی وہ حدیث اور قرآن کی آیت دونوں کا ایک ہی مدلول جس چیز پر صحابہ خائم اسے یہ لوگ تھامیں گے تو پھر یہ ہدایت پر ہیں ورنہ گمراہ اب نبیر اسلام اور صحابہ کے دور میں کیا تھا آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخصیت تھی جس کو امام اور مفتا بنا لیتے کتاب و سنت کے علاوہ کوئی کتاب تھی کوئی کتاب نہیں کوئی شخصیت نہیں تھی شخصیت ایک ہی تھی محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب قرآن حدیث بس نہ کسی تیسری کتاب کا وجود تھا نہ کوئی ایسی شخصیت تھی جس کو امام مان کر پورے دین کی عمارت اس کے کندھوں پر تعمیر کر دی جائے پورا دین اس کے سر پہ کھڑا کر دیا جائے ایسی کوئی شخصیت نہیں تھی تو آپ نے جو طائفہ منصورہ اور حق جماعت اور گروہ کی تعریف کر دی جو اس چیز پر قائم ہو جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں اور صحابہ کا دور ایک کھلی کتاب کی میں ہے کوئی تصور نہیں تھا تکلید شخصی کا کوئی تصور نہیں تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کی تھی شخصیت کا کہ اس کو لیا گیا ہو اور پورا دین اس کے سر پہ قائم کر دیا گیا صرف قرآن حدیث ایک موتبر امیر عمر نے رضی اللہ عنہ کچھ تورات کے اور اٹھائے اور ان کو پڑھنے لگے نبی رضان نے دیکھ لیا اور آپ کے چہرے مبارک پر غصے کے آثار غالب آ اور سنایا کہ متحو کن انتم تم کما تحوا کا دل کما تحوا کے دل یہود کیا تم یہودون صحاح کی طرح گھبراہ ہونا چاہتے ہو یہ کیا پڑھ رہے کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے اگر صاحب تورات علیہ السلام بھی آ جائیں تو ماں بس التبائی ان کے لیے بھی جنت کو حاصل کرنا میرے اتباع کے بغیر ممکن نہیں ہوگا اگر وہ بھی آئیں اور اپنی تورات لے کر بیٹھ جائیں وہ بھی کامیاب نہیں ہوگی جب تک میری سنت کی طباہ نہ کریں اس دین نے ساگرتا تمام دینوں کو منسوخ کر دی تو کتاب و سنت کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی اور شخصیت میں ایک ہی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تو آپ نے ایک پہچان کرا دی یہ طائفہ منصورہ کیا ہے یہ حق جماعت کیا ہے ما انا یوم جس چیز بھی آج میں قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم ہے جو شخص وہ کسی بھی دور میں ہو کچھ بھی اس کا نام ہو عربی ہو اجمی ہو جو اسی چیز کو تھامے رہے گا جس کو میں نے اور میرے صحابہ نے تھاما وہ کامیاب ہے وہ جنتی ہے وہ طائفہ منصورہ ہے اور وہ حق جماعت اور ہے یہ پہچان آپ نے خود کرائی تو کتاب و سنت موجود ہے ایک حوالہ اور دیتا ہوں کہ لوگ ہماری مساجد میں ہیں اذان کے وقت آئیں نماز کے وقت آئیں ہمیں وضو کرتا ہوا دیکھیں نماز کے بڑے معاملات دیکھیں کوئی چیز کتابوں کے خلاف ہو قرآن و حدیث کے خلاف کوئی ایک چیز اس کا تعین کیجیے کیا آپ کے کی مسجد میں آئے اور آپ کا فلان عمل قرآن و حدیث کے خلاف تھا بتائیے خالی دارہ نے یہ کھلا ثبوت پیش کر رہا مساجد میں آئی دیکھیے اذان ہے وضو ہے نواز ہے رواتب ہیں سنن ہیں نوافل ہیں کسی چیز کی ادائیگی میں کوئی نقطہ کتاب و سنت کے خلاف ہو بتائیے یہ پوری دنیا کو کھلا چاہیے عہد الحدیث اہل کا معنی والد اور حدیث کا معنی قرآن اور سنت قرآن و سنت والے قرآن و سنت والے اگر حق نہیں تو پھر دنیا میں کوئی شے حق نہیں قرآن و سنت یہ دونوں اللہ کی وحی قرآن بھی حدیث ہے اور حدیث بھی حدیث ہے اللہ نزل احسن الحدیث اللہ تعالی نے احسن حدیث و تاری قرآن نبی السلام کا خطبہ اماں فین احسن الکلام کلام اللہ و احسن الحدی حدی و محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خیر الحدیث ہے کتاب اللہ کہ سب سے بہترین حدیث کتاب اللہ ہے کلام اللہ تو قرآن کو حدیث کہا گیا کہ نبی نبیر اسلام کا فرمان بھی حدیث ہے آپ کے افعال مبارکہ بھی حدیث ہے آپ کی تقریرات بھی حدیث ہیں آپ کی خواہشات بھی حدیث ہیں آپ کی تمنائیں بھی حدیث ہیں آپ کا سونا جاگنا سب حدیث ہے نبی نبیر اسلام کی حدیث ہے نظر نقر المرن سمیہ منی حدیث رنگ اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و کر دے جو میری ایک حدیث کو سنے اور اس کو یاد کر لے اور آگے پہنچا دے تو آپ نے اپنے فرمان کو حدیث کہا ہے تو احد الحدیث کا معنی قرآن و حدیث والے نے قرآن و حدیث کہاں سے اترا کہاں سے آئے اللہ تعالی کی طرف سے ونض اللہ والے کتاب بالحکم اللہ نے آپ پر دو چیزیں اتارے ایک قرآن اور ایک حدیث جس چیز کو اللہ نے اتارا اپنے پیارے پیغمبر پر اس چیز کو تھان لینا اگر حق نہیں ہے تو پھر حق کیا ہے بتائیے بتائے ہمیں سمجھایا جائے اللہ نے آسمان سے جگریل زمین کے دری دو چیزیں اتاری قرآن اور حدیث اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے امانت کا حق ادا کرتے ہوئے قرآن و حدیث خالص ہم تک پہنچا دی اسے تھامنا اگر حق نہیں تو حق کی چیز کا نا وہ حق کہاں ہے بتائیے تاکہ اس کو تلاش کر کے وہاں تک پہنچا دیں قرآن و حدیث یہ محور اور مدار ہے حق و صداقت کر ہم عحد الحدیث ہماری پہچان کیا ہے سورہ زخرف کی تین آیتیں آپ نے سنی ان تین آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو دو حکم دیے دو امر دو آرڈر جاری کیے نمبر ایک فستن سے بل لبی اوہ لئی کر ان کا سرات ان مستقل اے میرے پیغمبر مضبوطی سے تھام لو کس چیز کو جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی اسے مضبوطی سے پکڑو وحی کیا ہے دو چیزیں وہ اندر اللہ علیہ کی کتاب بلحکم قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں آپ کی طرف وحی کی جا رہی انہیں مضبوطی سے تھام لو یہ خطاب اور یہ امر یہ آڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ساتھ ہی کیا فرمائے ان نقال سرات مستحقیم بلا شبہ سرات مستحقیم یہی دن رات دعائیں کرتے ہو نا یہ دن اسرات المستقیم ہمیں سرات مستحقیم کی ہدایت دیجی یہ سرات مستقیم مضبوطی سے قرآن و حدیث کو کتاب و سنت مضبوطی سے تھا بلا اور مضبوطی سے تھامنا کس کس کے ذمے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ نہیں آگے فرمایا بہ ان فکر اللہ یہ نصیحت یہ آرڈر آپ کے لیے بھی ہے اور آپ کی پوری امت کے لیے اور ایک بات سن لو بس علم ایک دن آنے والا ہے تمہیں سامنے کھڑا کر کے حساب لوں گا کہ تم نے ہماری وحی کو کتاب و سنت کو تھاما یا نہیں تھاما یہ نصیحت آپ کے اور آپ کی پوری قوم کے لیے وہ علماء ہوں وہ متعلق ہوں وہ جہال ہوں تاجر ہوں مزدور ہوں کسان ہوں کوئی بھی عربی ہوں عجمی ہوں یہ سب کی ذمہ داری ہے سب نے تھامنا ہے کس کو جو ہماری وحی کتاب و سنت علماء کیسے تھا علماء پڑھتے ہیں ان کو کتاب و سنت کی معرفت جو ہدا کیسے پہچانے علماء سے رابطہ رکھ کے ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان کی مرافقت اختیار کر کے علماء سے سوال کر کے فلا مسئلے میں قرآن حدیث کیا کہتے ہیں سوال یوں نہ کریں کہ فلاں مسئلے میں آپ کی رائے کیا ہے دین میں رائے کو کوئی دخل نہیں کسی کی رائے محمد الرسود اللہ صلی اللہ وسلم بعض وقت آپ سے سوال ہوئے اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوتے تھے آپ نے رائے دی یا اللہ کی وہی کا انتظار کیا سیدنا جابر رضی اللہ بیمار ہو گئے آپ ان کی بیمار کرسی کے لیے گئے جناب جابر کے پاس بڑا مال تھا دولت اللہ کے نبی مجھے پوچھا یہ کئی فاسن اور فی اپنے مال کا کیا کرو آپ کے پاس اللہ کی وحی نہیں تھی اس سوال کا جواب نہیں تھا لیکن جواب دے سکتے تھے کھلا جگہ خرچ کر لو کھلا جگہ خرچ کر لو کوئی مسجد بنا دو کوئی اپنی اولاد کو دے دو کچھ متعین کر سکتے تھے لیکن نہیں آپ نے خاموشی اختیار کی وہیں تشریف رما تھے جب امین اسر اللہ کی فہی لے کر اور مراز کی آیتیں نازل ہوئیں ہیں اپنی رائے دے دیتے لیکن نہیں یہ دین دین رائے نہیں الا وحی اپنی رائے اپنی خواہش سے ہمارا حبیب بھی کلام نہیں کرتا وہ جب بھی کلام فرماتا ہے اللہ کی وہی سے فرماتا ہے تاکہ دنیا پر یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ دین دین وحی ہے دین رائے نہیں ہے کچھ لوگ نبی اسلام کے پاس آئے اور آ کر سوال کیا ان خیر بخا بشر بخا علم یا رسول اللہ زمین میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور سب سے بہترین جگہ کون سی ہے آپ کے پاس جواب نہیں تھا اپنی رائے دے دیتے لیکن نہیں خاموشی اختیار تھوڑی دیر میں جبریل امین آئے جبریل زمین میں سب سے بہترین جگہ کون سی اور سب سے بہترین جگہ کون سی جبریل امین امین الرحی فرماتے ہیں مجھے علم نہیں کوئی رائے دے دیتے سارے انبیاء کی وحی کے امین معلوم نہیں جب اللہ تعالی کی حضور پہنچے حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا یاد اللہ زمین کی سب سے بہترین جگہ اور سب سے بہترین جگہ کون سی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وہ جواب لے کر اللہ کے بیگمبر کے پاس آئے اور اللہ کے بیگمبر نے وہ جواب ان سوال کرنے والوں کو سنایا خیر و بضاض مساجدہ وشر و, و بدا رض سب سے بہترین جگہ مساجد اور سب سے بہترین جگہ بازار اپنی رائے استعمال نہیں کی یہ دین دین رائے نہیں ہیں. پھر آپ کسی سے سوال کریں کہ اپنی رائے دیجیے آپ کی گراہ قدر رائے کیا ہے اس کی کوئی تھک نہیں سوال یوں کرو فلاں مسئلہ قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں اللہ رس کے رسول کا کیا فرما اللہ کے حمید کی کیا سنت اور یہ آرڈر یہاں جاری ہوئے کہ فسٹم جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی اسے تھامو سرات مستقیم یہی بن اور ذکر اللہ یہ نصیحت آپ کے لیے بھی اور آپ کی پوری امت کے لیے کیا یہ نصیحت سب کے لیے ہے کہ تم سب نے اسی وحیح کو تھامنا ہے پرانا حدیث کو تھامنا ہے. عالم کیسے تھا وہ پڑھتا ہے اپنی زندگی کے وہ بیسوں سال صرف کرتا ہے حصول علم میں اس کے لیے پہچاننا اور تھامنا آسان ہے ایک انپڑھ کیسے تھامے اس کو بھی تھامنا فرض ہے لیکن کیسے علماء سے سوال کر فسال احلد ذکر ان کو تم لاتم جس چیز کا تم کو علم نہ ہو اس چیز کے بارے میں پوچھو اہل ذکر سے ذکر بھی قرآن و حدیث ہے تاکہ وہ تمہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں کتاب و سنمت کی روشنی میں جواب دیں یہ پابندی یہ ہمارے مسلک کی اساس ہے کہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کا حکم فستم سے بل ابھی اللہ کی وحی کو تھام دعوی سب ہی کرتے ہیں ہم اللہ کی وحی کو تھامنے والے ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے حقیقت اس کے خلاف ہے اللہ تعالی کی فہری کو تھامنا کوئی مسئلہ ہو یہ ذمہ داری ہے اس کو پیش کرو قرآن حدیث میں مثلا جسم سے بہتا ہوا خون اس میں دو رہے ایک یہ کہ پاک ہے اور ایک یہ کہ ناپاک ہے خون اگر نکلے بہ جائے کپڑوں کو لگ جائے بزر نہیں ٹوٹتا اور نماز پڑھ سکتے ایک رائے یہ کہ نہیں بزر ٹوٹ جائے گا اور نماز نہیں پڑھ سکتے دوسری رائے یہ فوقائے حنفیہ کی اب اگر کتاب و سنت کو تھامنا ہے تو بات یہاں تک نہیں پہلی رائے امام شافی کی امام مالک کی امام محمد دل رحم کی دوسری رائے امام امامفہ کی رحمان اللہ اتنا کافی نہیں فسٹم سے بلدی اڑ گئے ہماری وہی کو تھا فلاں امام نے کیا کہا فلاں امام نے کیا کہا اتنا کافی نہیں فلاں امام نے کیا کہا پڑھو اس کو فلاں نے کیا کہا اس کو بھی پڑھو دونوں کا قول لے لو اور اس کو پیش کرو کتابوں سن لو کس کا قول قرآن و حدیث کے مطابق اور کس کا قول قرآن و حدیث کے خلاف امام کتنا بڑا کیوں نہ غلطی ہو سکتی غلطی ہو سکتی امیر عموماً عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبیر اسلام کے فرامین موجود ہیں ان کی شان ان کا علمی مقام ایک دن پیارے پیغمبر نے فجر کی نماز پڑھائی اور صحابہ کے سامنے اپنا خواب بیان کیا کہ مجھے خواب میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا صحیح بخاری کی حدیث اور میں نے وہ خوب سیر ہو کر دودھ پیا کافی دودھ بچ گیا میرے سامنے صحابہ بیٹھے ہیں اب میں دیکھ رہا ہوں یہ دودھ کس کو دوں تو میں نے عمر ابن خطاب کو بلایا کہ یہ دودھ تم پی انہوں نے بھی سیر ہو کر پیا پھر آنکھوں کے صحابہ نے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے شادایا اولت اس خواب میں جو دودھ مجھے پیش کیا گیا اس سے مراد اللہ کا دین اور اللہ کا علم یہ ان کی فضیلت اللہ کے پیارے بےحمر نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دیے اور دودھ خواب میں دیکھنا علم اور دین کی شدت کو ظاہر کرتا ہے یہ ان کا مقام نبی اسلام کی حدیث ہے کہ ان اللہ جاید الحق علی لسان عمر و قلبی کہ اللہ نے عمر کے دل پر اور عمر کی زبان پہ حق لکھ دیا یہ غلطی ہوتی تھی ایک بار صحابہ کو جمع کیا اور ایک مشاورت کی مشورہ کیا مشورہ کی کہ کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے اس کی دیت پچاس اونٹ اگر انگلی کاٹ دے اس کے بارے میں کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں اس کی دیت کیا ہونی چاہیے دو رائے ایک یہ کہ ہاتھ کی دیت پچاس اونٹ ہے تو ایک انگلی پر دس اونٹ تقسیم ہوتے ہیں دس بیس تیس چالیس اور پچاس دس اونٹ ہر انگلی کی ایک رائے یہ آئی کہ انگلیاں برابر نہیں ہے کسی کا کام زیادہ کسی کا کام کم ہے یہ چھوٹی انگلی اس کا کام بہت کم ہے اور یہ انگوٹ ہے اس کا کام بہت زیادہ ہے تو اس کی پندرہ اونٹ ہونے چاہیے اس کی پانچ اونٹ ہونے چاہیے اصل یہ ہیں انگلوں کا استعمال وہ تفاوت چنانچہ وہ سوچ و بچار سے طے کر دیا اس انگلی کی دیت پندرہ اونٹ ہے اس کی دس اونٹ ہے اس کی سات اونٹ ہے فیصلہ جاری کر دیا اس کی ایک ایک کافی وہاں وہاں بھیج دی جہاں جہاں اسلامی حکومت تھی اور گورنر موجود تھے کچھ عرصے میں آدھے امرب ابن ہزم کا خط امیر عمر کو ملا امیر عمر نے آپ نے انگلیوں میں فرق کیوں کیا فرق کیوں کی ہے سمیت رسول اللہ وسلم یقول الساب سوا میں نے نبیر اسلام کو سنا یہ فرماتے ہوئے کہ دیت کے معاملے میں پانچوں اگلیاں برابر آپ نے فرق کیوں کیا فیصلہ جاری کیا کیونکہ دلیل مستحضر نہیں تھی لیکن کیس آ فیصلہ کرنا پڑا حدیث آ گئی. اپنے فیصلے کو دیوار سے دے مارا اور پیغمبر اسلام کی حدیث کو قبول بھی کیا اور اس کو نافذ بھی کیا غلطی کا امکان ہے یا نہیں جب غلطی کا امکان اتنی بڑی بڑی شخصیات سے ہے تو اس کا کیا جواز ہے کہ آپ ایک ہی شخصیت کے سر پہ پورے دین کی امارت کو تعمیر کرتے ہیں اب خون کا مسئلہ کچھ نے کہا یہ پاک ہے کچھ نے کہا نا پاک ہے کچھ کہتے ہیں کہ گزر نہیں ٹوٹتا کچھ کہتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں کچھ کہتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں اب یہ دو قول سامنے بات یہیں ختم کر دی جائے کہ جو شافعی ہے اپنے امام کے قول کو لے لے جو حنبلی ہے وہ اپنے امام کے قول کو لے لے اور جو حنفی ہے وہ اپنے امام کے قول کو لے لے نہیں یہ منہ جہل عدیش نہیں منج آل عدیش یہ ہے کہ سب کا قول آپ نے دیکھ لیا اب یہ دیکھو ان میں سے کون سا قول کتاب و سنت کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق سنن نبی داود نبی علیہ السلام کے دور میں قصہ پیش ہے آپ ایک جہادی سفر لوٹ رہے تھے راستے میں رات کو پڑاؤ ڈالا ایک دشمن بھی تعاقب میں تھے دو صحابہ کو پہرے پر معمول کیا اور آپ سو گئے وہ دونوں صحابہ جن کی ڈیوٹی پہرے پر تھی آپس میں بات کرتے ہیں کہ کچھ وقت میں جاگتا ہوں اور کچھ وقت تم جاگو اور جب بات طے ہو گئی ایک صحابی سے ہو گیا اور ایک نے پہرا شروع کر دیا اس نے سوچا کہ بیکار کھڑا ہوں اور بالکل ماحول درست ہے تو کیوں نہ یہ وقت میں اللہ کی یاد میں گزار دوں نماز شروع کر دی دشمن تعاقب میں تھا اس نے اس صحابی کو دیکھا اندھیرے میں اور ایک اندازے سے تیر چھوڑا جو ان کے بدن میں پیوست ہو گیا دوسرا تیر مارا وہ بھی پیوست ہو گیا تیسرا تیر مارا وہ بھی پیوست ہو گیا حتیٰ کہ تیروں کا جھنڈ ان کے جسم میں ویوست ہو گیا کتنا خون نکلا ہو گیا نماز نہیں توڑی نماز پوری کی اپنے ساتھی کو جگایا اس نے کہا میرے بھائی تم نے مجھے اس وقت کیوں نہ لگایا کہا قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا ایک سورت پڑھ رہا تھا اس کو ختم کیے بغیر نماز سے نکلنا میں نے گوارہ نہیں کیا پوری سورت پڑی اتنی لذت محسوس ہو رہی تھی اس تکلیف کا احساس ہی نہیں اب اگر کوئی مفتی ہوتا تو کہتا کہ نماز تو نہیں ہوئی خون نکل رہا تھا خون بہہ رہا تھا قزیا اللہ کے بیغبر کے سامنے پیش ہوا صحابہ کا جمے غفیر موجود ہے نہ کسی نے اس کی نقیر کی اور نہ کسی نے اس نماز کو غلط کر اس سے بڑی بات امیر عمر ردیلان ان کی شہادت نماز کے دوران ہوئی ان کو خنجر مارا گیا اندر کی آنتے کاٹی گئی اسی حال میں نماز پوری کی کو مفتی فتوا دیتا کہ امیر و مومن آپ کا خون پہ ہے آپ کا وزو بھی ختم ہو گیا نماز بھی نہیں درست امیر علی رضی اللہ عنہ ان کو بھی نماز کی حالت میں خنجر مار کے شہید کیا گیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کو کوڑے مارے جاتے تھے لو کیا جاتا تھا اور پھر وہ اسی طرح کر کے نماز پڑھتے تھے کتنے آثار اور احادیث موجود ہیں تو اختلاف کو وہیں موقوف نہ کرو آگے بڑھو کہ ہمارے سامنے سارے محترم آئمہ کی رائے آ محدثین اور الفکحا کی رائے آگے اب یہ دیکھیں ان میں سے کس کا قول قرآن الدیس کے مطابق ہے اور کس کا قول قرآن و کے خلاف ہے جس کا قول قرآن الدیس کے مطابق اس کو لے لو اور جس کا قول قرآن الدیس کے خلاف ہے اسے رد کرو اس طرح کہ اس کے مقام میں کوئی فرق نہ آئے وہ ہمارے سر کا تاج المرشرجی اجتہاد کرنے والا فتویٰ دینے والا درست بھی کہہ سکتا غلط بھی کہہ سکتا ہے یہ اللہ کے نبی کی حدیث <تصفح> <دلوقتي>. <تصفح> کوئی قادر ہو کوئی حاکم ہو کوئی مجتہد ہو کو فتویٰ صادر کرے اس میں دونوں امکان ہیں حق بھی اور غلط بھی حق کہے گا دو اجر ملیں غلط کہے گا ایک اجر ملے گا کس نے کوشش کی تو اس کے احترام میں فرق نہ ہے اس کے اکرام میں فرق نہ ہے بات ان کی کتاب و سنت کے خلاف ہو گئی غلطی ہو سکتی غلطی بڑوں بڑوں سے ہوئی تو چونکہ ہر شخص غلطی سے محفوظ نہیں ہے معصوم صرف ایک شخصیت ہے اور وہ محمد الرسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے غلطی کا امکان نہیں بالکل اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہنمائی کرنے والا آپ کی حفاظت کرنے والا بلاہ یاسیم کا منس اللہ آپ کے ساتھ تو یہ پہلا آڈر اس مقامی سورج ظخر کہ فسٹم سکھ بلک ان کا سرات مستقیم جو آپ کی طرف وہی کی جا رہی ہے اسی کو تھام سرات مستقیم یہی ہے وہ ان لکر اللہ کا بال اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نصیحت یہ آرڈر آپ کے لیے بھی اور آپ کی پوری قوم کے لیے میرے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے آپ سب کے, لیے، کے لیے، میرے لیے اور آپ میں فرق ہوں. ہم نے چونکہ پڑھا براہ راز کتاب و سنت و نصوص سے سمجھ سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں پڑھا تو علما کی رفاقت فصل و حلت فکر قرآن کہتے ہیں سوال کرو ہر ایک سے نہیں آلود الفکر سے آہل الدکر کون ہے قرآن و حدیث کون ہے جو آپ کے سوال کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں رہ رائے سے نہیں فلا نے کہا اور فلا نے کا فلاں کا فتوا اور فلاں کا ق اس طرح نہیں بلکہ کاد اللہ اور کاد الرسول اللہ نے یہ فرمایا اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اللہ اس رسول کے فرمان کے مقابلے میں آپ کتنی بڑی شخصیت کو کھڑا کرتے دین کسی شے کو نہیں جانتے دین صرف قاد اللہ اور کاد رسول کو جانتے نہ کسی کے باپ دادا کو نہ کسی کے قوم برادری کو بالکل نہیں جانتے پر میں ایک باپ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس کی دنیا میں کوئی نظیر نہیں اس باپ کا نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ رسیلہ ما صالہ کا عمر و فجل ان لاب سالہ کا شیطان عمر جس گلی سے عمر گزرتا ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے اتنا مقام اشد لدین دین اللہ اللہ کے دین میں میرے صحابہ میں سب سے سخت عمر بن خطاب ہے اپنے دور خلافت میں ایک فیصلہ صادر کیا حج کے تعلق سے لوگوں حج تمطور نہیں کرنا جنہوں نے حج کیا وہ جانتے ہیں حج تمتور کیا حج کی اتنی قسمیں حج افراد حج کران اور حج تمتر حج افراد یہ ہے کہ مقاد پر صرف حج کا احرام بان اس میں عمرہ شامل نہیں حج حجرام یہ ہے حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھنا اس میں شرط یہ ہے کہ قربانی آپ کے ساتھ حجت متو یہ ہے کہ مثاد پر عمرے کا احرام باندھنا جا کے عمرہ کرنا اور پھر جب حج شروع ہو تو نیا احرام پہن کر حج کرنا حجت مطلب فرما کہ حجت مطلب نہیں کرنا آرڈر جاری کر دی امیر عمرہ کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ لوگ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کر کے چلے جائیں گے اور پھر سال بھر بیت اللہ خالی رہے گا ابھی حج کرو پھر دوبارہ کبھی آ کر عمرہ کرو تاکہ بیت اللہ کی رونقیں بحال رہ حج تمتو نہیں کر رہے مقات آ گئے ان کے اپنے بیٹے عبداللہ ہیں نے حج تمتو کا ایران باندھا عمرے گئے حجت متر لوگوں نے سن لیا حیران پریشان کہ تم نے اپنے باپ کے آرڈر کی خلاف ورزی کی وہ میرا میں بھی پیے اور کتنے سخت گیر ہیں تمہیں خوف نہیں ان کے فرمان کو ٹکرا رہے تمہیں کہ لوگوں جلدی نہ کرو میرے ایک سوال کا جواب دوں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو امر و ابھی ام بتاؤ مجھے ایک طرف اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہو ایک طرف میرے باپ کا قول ہو تو کس کے فرمان کو لو گے اللہ کے نبی کے فرمان کو یا میرے باپ کو کوئی جواب نہیں ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ باپ ہے یہ بیٹا لیکن باپ کا اعلان جب دیکھا کہ شریعت کے خلاف ان کا اجتہاد شریعت متحرہ کے خلاف تو ان کے بیٹے نے ان کی مخالفت بھی کی نافرمانی بھی کی کہ نبی اسلام کے فرمان کے ہوتے ہوئے میرے باپ کے نہیں چلے گا بلکہ کتب تاریخ میں ایک جملہ ہے جب لوگوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ اپنے باپ کی بات آپ کیوں نہیں مان رہے ان سے کیوں اختلاف کر رہے ہو تو فرمایا کہ من ابھی میرا باپ کون ہوتا ہے میرا باپ کون ہوتا ہے کتنی بڑی بات ہم نے تو اپنے اوپر آباج داد باپ دادا اور قوم برادری کی چھاپ لگا رکھی یہ ہے ایمان کی بات میرا باپ کون ہوتا ہے ایک ردا کے پیغمبر کا فرمان ہو ایک طرف میرے باپ کا آڈر ہو کس کو مانو گے اللہ کے پیغمبر کے فرمان کو یا میرے باپ کی بات کو میرا باپ کون ہوتا ہے انہیں معلوم نہیں تھا ان کا باپ کون ہے وہ جانتے نہیں تھے ان کا باپ وہ ہے جن کے بارے میرے سود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے عمر کے دل پر عمر کی زبان پہ حق لکھ ہے اللہ کے نبی کا فرمان جس گلی سے عمر گزرے گا شیطان بھاپ جائے ان کو انہیں معلوم نہیں تھا انہیں معلوم نہیں تھا میرا باپ وہ ہستی ہے وہ شخصیت ہے جس نے تقریباً بائیس لاکھ مربع میری علاقے پر اسلام کا پرچم لہرا دیا انہیں معلوم نہیں تھا میرا باپ وہ شخصیت ہے جس نے کسرا اور کیسر کی کمر توڑ کے رکھ سب جانتے تھے لیکن جب بات شریعت کی ہو تو پھر کسی کی نہیں شریح اللہ رس کرد اللہ پرسکو کر یہ ہے سستم سکھ بلتی وحیلے جو آپ کی طرف وہی کی جا رہی اسے مضبوطی سے تھام لو کوئی چیز اس تمسک کو کمزور نہ کر سکے مضبوطی سے تھام لو یہ ہماری پہچان ہے اولا ماں ہے آئما کے ان کے اجتہادات ان کی باتیں ان کے اخوال پڑھیے مگر وہاں رکنا چاہیے آگے بڑھو ہر مسئلے میں اختلاف ہر مسئلے تو آگے بڑھو اس کا حل کیا ہے ان کمبا مَنْ دی فصل اختلاف ان کا فالح کم میں سننا تھی میرے باعث تم بڑے اختلافات دیکھو گے یہ آپ کی پیش گوئی اللہ کے پیغمبر کا فرمان میرے بعد تم بڑے اختلافات دیکھو ہر مسئلے میں اختلاف دیکھو ہر مسئلے بس ایک مسئلے میں اختلاف نہیں ہے اور وہ یہ کہ اتفاق نہیں کرنا اس میں اختلاف نہیں حل کیا ہے اختلافات دیکھو گے ان کو برقرار رکھنا تم اپنے امام کی مانتا میں اپنے امام کی مانتا ہوں اختلاف ختم تو نہیں ہوگا وہ تو قائم ہے آپ کی ہدایت اس کو ختم کرنی فالح ان بے جو ہی کسی مسئلے میں اختلاف دیکھو ہر چیز کو چھوڑ امام نے کیا کہا پیر مرشد نے کیا کہا وڈیرے نے کیا کہا ہر چیز چھوڑ دو علیکم بے سنت ہی میری سنت کو تھا سنت میں کوئی چیز نہ ملے تو پھر سنت خلافہ میرے خلافہ ابو بکر و عمر عثمان و, و علی اور ایسا بہت کم ہے کوئی چیز سنت میں نہ ملے ایسا بہت کم ہے پھر خلافہ راحس دین خلف راسدین کی سنت صرف ایک مسلے میں پیش کی گئی ہے اور وہ ہے امور سلطنت دین مکمل ہے عبادات میں عقائد میں خلق میں دین مکمل ہے ہاں نبی کے دور میں مدینہ ایک چھوٹی سی بستی تھی خلف راہدین کے دور میں فتوحات میں اسلام پھیلا اور شہر وسیع ہو گئے اب چھوٹی سی بستی نہیں ہے اسلام جو ہے وہ مصر پہنچا بصرہ پہنچا عراق پہنچا یمن پہنچا اب ظاہر ہے کہ مملکت کا ایک نداق اتنا وسیع ہو گیا تو خلافہ راشدین نے پھر ایک نظام وضا کیا گوندر مقرر کیے امال مقرر کیے وظائف مقرر کیے ان امور میں خلافا کا منحج تمہارے لیے لائق قبول کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں مدینہ ایک چھوٹی نہیں بستی تھی آپ نے کیا فرمایا اس حدیث کا کیا مسلاق ہے میرے بعد تم اختلافات دیکھو ان کو باقی رکھیں برقرار رکھیں نہیں ان کو ختم کرو ختم کیسے کریں علیکم کم سنت میری سنت کو تھام کر میری حدیث کو تھام کر یہ ہماری پہچان کتاب و سنت کے ہوتے ہوئے اختلاف کیوں اور بعد اختلاف ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کے بارے اللہ بخل اللہ بکول اللہ کی ذات کے بارے میں یہ قوم اس بات پر متفق نہیں ہے کہ اللہ کا مقام کہاں ہے حالانکہ بات بالکل واد ہے الرحمن رحمان الارش ارش استوا رحمان عرش پر بات واد ہے بالکل پھر بھی اس قوم کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ مقام ہے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں اللہ کوئی کہتا اللہ ہر جگہ کوئی کہتا اللہ ہر چیز میں اللہ کی ذات کے بارے میں اختلاف یہ قوم کسی آفیت اور کسی رحمت کی مستحق ہو سکتی جو قوم اپنے رب کے بارے میں جھگڑتی ہماری دعوت یہ ہے ان مسائل میں بھی کتاب و سنت کو دیکھو جی اللہ کو عرش پر مان لیا نو باللہ تو اللہ تعالیٰ کی جہت راتے مائی وہ جہد سے پاک نہ وہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے یہ ذات تو ایک مادوم شیک ہے جو چیز نہیں ہے جس کا وجود نہیں ہے اس کے بارے میں کہہ سکتے ہو نہ وہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نہ نیچے سجدے میں کیا پڑھتے ہو سبحان ربی بھی کیا مانا پاک ہے میرا رب جو سب سے اوپر یہ چیتی الو کیسا ولو ایسا ولو جس کی کیفیت ہم نہیں جانتے حدیث میں تھا کہ زمین سے آسمان تک کا فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت کے بقدر آسمان کا حجم کسافت پانچ سو سال کی مسافت کے نقد آسمان اول سے آسمان دوم تک پانچ سو سال کی مسافت کا فاصلہ آسمان دوم کا حجم پانچ سو سال کے برابر اس طرح ساتویں آسمان تھا ساتویں آسمان پر رحمان کی کرسی مطلعہ عباس کا قول ہے یہ کرسی کیا ہے موضع قدم یا یہ رحمان کے دو قدم رکھنے کی جگہ ہے کرسی کتنی بڑی ہے نبی السلام کی حدیث ہے اتنی بڑی ہے کہ جیسے ایک وسیع تھال ہو اس تھال میں سات سکے پڑے ہوئے اوپر نیچے وہ سات سکے سات آسمان ہیں اور ان کے مقابلے وہ بڑا تھال وہ کرسی اس کے اوپر اللہ کا عرش عرش کتنا بڑا نبی السلام کی حدیث ہے اللہ تعالی کا, کا چھلا پھینک دو کیا اس چھلے کی کیا حقیقت ہے ایک میدان کے مقابلے اس طرح یہ کرسی جس کے سامنے ساتوں آسمان سات سکے معلوم ہوتے ہیں اس وہ کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے چٹیر میدان میں ایک چھل پھینک اس عرش پر رحمان مستوی آخری مخلوق اللہ کا عرش اس کی بلندی اس کا علوم اس کی کیفیت کوئی نہیں جانتا کتنی آفیت کی بات یہ ہمارا عقیدہ اللہ رب العزت کی صفات کو مانو اس کے پیارے پیارے ناموں کو مانو لیکن کیفیت کے ساتھ نہیں کیفیت کے بغیر رحمان سمی ہے اور بصیر ہے سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے سنتا کیسے ہے اور دیکھتا کیسے ہے یہ معلوم نہیں اس نے یہ تو بتایا کہ میں سنتا اور دیکھتا ہوں یہ نہیں بتایا کہ کیسے سنتا اور کیسے دیکھتا ہوں جو چیز بتا دی اس پر ایمان دیا جو نہیں بتائی اس کو اللہ کے سپرد کر دو اس عقیدہ کے ساتھ کہ اس کا سننا اور اس کا دیکھنا کمال کا ہے اس میں کوئی نقص نہیں اتنا کمال کا ہے اپنے عرش پر وہ چونٹی جو زمین پر چل رہی ہے اس کے چلنے کی آواز اپنے عرش پہ سنتا ہے کمال یہ ہمارا عقید ہے ہمارے مسلم کی پہچان اللہ رب العزت کے اسماع صفات کو من وعن مانا امروحا کما بارہ دیتا بڑے بڑے ائمہ کا مسلک جیسے وہ وارد ہوئے ان کو ویسے ہی جاری کر دو ویسے قبول کرو کسی کیفیت کے بغیر مگر اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں ایسا یکتا ہے اور تمام صفات ایسی کمال کی ہیں کہ ان میں کوئی نقص نہیں تشریح کا کوئی شہبہ نہیں کوئی شہبہ نہیں, نہیں تشریح کا یہ ہمارا عقیدہ تو جو قوم اللہ رب العزت کے صفات میں جھگڑتی ہے وہ قوم کسی عافیت کے مستحق ہو سکتی جو اللہ کی صفات کی حدود اپنی عقل سے متعین کرے کسی عافیت کے مستحق ہو سکتے اس لیے آئیے کتاب و سنت کی طرف اور بالخصوص یہ مرکبی عقیدہ اللہ کے اسماع و کا اس نے جو منہج صحابہ کرام کا اور صرف صالحین کا اس کو پہچانی ہے تو یہ آرڈر ان نقال سرات مستحیم جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے تھامو یہی صرف مستقیم اور یہ نصیحت آپ کے لیے اور آپ کی پوری قوم کے لیے آپ کے لیے بھی اور پوری امت کے لیے اسی کتاب و سنت کو تھامنا اپنانا ضروری ہے بسون یہ ایک بڑی تمبی ہے کہ ان قریب تم سے اس بارے میں سوال کیا جائے تم سے پوچھا جائے گا اللہ سامنے کھڑا کر دے کر مادہ اجر تر تم نے میرے پیغمبروں کی دعوت کا کیا جواب دیا اللہ نے فہری اتاری قرآن ادیس اتارے اللہ پوچھے گا جو وہی میں نے اتاری اپنے نبی پر تم نے کیا جواب دیا اس کو کیا تمہارا معاملہ تھا تو بڑی مشکل ہو جائے گی کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی وحی کو سینے سے لگانے والے ہیں قرآن عزیز کو تھامنے والے ہیں اللہ کے پیارے امبر دنیا سے جا رہے ہیں آخری آپ کے اوقات ہیں آخری گھڑیاں اور کیا فرما رہے ہیں ترق تو امرے تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لنت دل آتمسک تم جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہو تین نہیں چار نہیں دو کو تین کرو گے یہ بھی گمراہی دو کو ایک کرو گے وہ بھی گمراہی دو کو دو رکھو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگا کتاب سنت اور قرآن اور اس مقام پر دوسرا آڈر کیا ہے من من قبل کے من اے میرے حبیب دوسرا کام یہ کرو کہ آپ سے قبل جو انبیاء آئے ان سے پوچھو ان سے سوال کرو نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام سے صالح علیہ السلام حود علیہ السلام موسا علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سب سے پوچھنا کیا پوچھنا اجا یعبدون کیا کسی نبی کی دعوت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت تھی سارے انبیاء نے اپنی قوم کو دعوت دی کسی نبی نے ایک لمحے کے لیے ایک سوئی کے ناکے کے برابر اپنی قوم کو یہ دعوت دی ہو کہ فنا وقت ایک لمحے کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر لو پوچھو سب سے پوچھو یہ اشکار کیسے پوچھیں انبیاء آئے اپنا وقت گزار کے چلے گئے ان سے کیسے پوچھیں ہاں ان سے پوچھیں قرآن کے ذریعے قرآن پاک سابقہ انبیاء کی دعوت کا محافظ ہے قرآن کھول لو قرآن نے انبیاء سابقین کے بارے میں کیا بتایا ان کی دعوت کے بارے میں کیا بتایا کئی مقامات پر وَلَقَدْ فِي ولقت واسنہ فی کل رسول اللہ تعبود ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجا اور ہر رسول کی طاقت کیا تھی ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر تاغوت سے بچو تاغوت کا انکار کرو تاغوت سے مراد ہر وہ چیز جس کی اللہ کس عبادت کی جاتی وہ حجر ہو شجر ہو قبر ہو کچھ بھی ہو سب کا انکار کرو ایک اللہ کی عبادت یہ سارے انبیاء کی طاقت تھی تو ہمار سلام قبل کے اللہ نو ہی اللہ اللہ اللہ فاٹو ہم نے آپ سے خبر جتنے رسول بھیجے ان کی طرف وہی کی کہ میرے علاوہ کوئی معبود نہیں یہ سارے انبیاء کی دعوت اللہ تعالیٰ نے فردن فردن ابراہیم علیہ السلام کی دعوت موسا علیہ السلام کی دعوت صالح علیہ السلام کی دعوت علیہ السلام کی دعوت شعیب السلام کی دعوت پیش کی جو توحید کا مرکب تھے سارے انبیاء بیا کے دعوت جتنے انبیاء بھیجے پوچھو قرآن سے کسی نبی کی دعوت میں ایک لمحے کے لیے شرک شامل تھا کہ چلو فلاں وقت اگر سو سال عمر ہے ایک اللہ کی عبادت کی ہے تو ان سو سالوں میں سے ایک سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں کسی غیر کو سجتا کر لو کسی نبی کی دعوت میں تھا نہیں تھا انبیاء کی دعوت قرآن نے پیش کی یہ ہماری دعوت ہماری دعوت ہماری دعوت سارے انبیاء کی دعوت قرآن نے پیش کی کہ سارے انبیاء سابقین سے پوچھو ان کی دعوت میں غیر اللہ کی عبادت تھی جواب یہ کہ نہیں یہ ہماری دعوت خالص توحید کی دعوت توحید ربوبیت توحید الوحیت اللہ رب ہے اس کے سوا کوئی رب نہیں اللہ خالق ہے اس کے سوا کوئی خالق نہیں اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا مدبر ہے اس کے سوا کوئی مدبر نہیں اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی عبادت کے لائق ہے اس کے سوا کوئی نہیں یہ ہماری طاقت تو قرآن پاک نے یہ دو طاقتیں پیش کی ہیں اپنے نبی کو اللہ نے دو حکم دی ہیں ایک کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھام لو اور دوسرا سارے انبیاء سے پوچھ لو کسی نبی کے دور میں کسی نبی کی طت میں غیر اللہ کو پکارنا شامل تھا غیر اللہ کو سجدہ کرنا شامل تھا ہر کسی ایک ایک سے پوچھ لو ہماری دعوت کا خلاصہ ہے یہ کیا عبادت صرف ایک اللہ کما خلق دو جن بولے انسان اللہ لیعبد. طریقہ عبادت صرف محمد الرسود اللہ صلی اللہ یہ کلمے کے دو جزء لا الہ الا اللہ اور محمد اللہ لا کا معنی صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور محمد الرسود اللہ کا معنی اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرو شیخ الاسلام فرمایا کرتے تھے دو سوال ہیں ان کے جواب کر من تعبد اور کیف تعبد عبادت کس کی کرنی اور عبادت کیسے کرنی کس کی کرنی ایک ہی جواب اللہ کی عبادت کرنی اور کیسے کرنی ہے ایک ہی جواب محمد الرسود رحم کے طریقے نہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہے نہ رسود اللہ کے علاوہ کسی کا طریقہ ہے خالص اللہ کی دین خالص دین خالص کیا ہے ایک اللہ کی عبادت دین خالص کیا ہے ایک نبی کا طریقہ یہ دین خالص کو ملاوٹ کرو گے عبادت میں کسی خیر کو شریک کرو گے دین خالص نہیں رہے گا اللہ کے پیرے پیغمبر پہ کے فرامین میں کسی کی رائے کو کسی کے تبصرے کو کسی کے قول کو شامل کرو گے دین خالص نہیں رہے گا خالص دین یہ ہماری دعوت کا حصہ ہے مرکزی حصہ توہین خالص اتبا خالص ایک اللہ کی عبادت اور ایک نبی کا طریقہ یہی بات قابل قبول ورنہ میرے بھائی آپ کو راستہ نکالیں بظاہر وہ سونے اور چاندی کا کیوں نہ ہو اگر اس پر ہمارے حبیب کا ٹھپا نہیں بیکار اور مردود ہے کچھ صحابہ کی مثالیں پیش کرو اللہ کے پیر پیغمبر کا سفر حج آپ نے ایک طرف بھیڑ دیکھی پوچھا یہ بھیڑ کیسی بتایا گیا ایک شخص بے ہوش ہو کر گرا ہوا اس کو سنبھال رہے ہیں لوگ کیوں بے ہوش ہو گیا بتایا گیا کہ اس نے زیادہ سواب کمانے کی نہیں سے چار باتیں طے کر کوئی نظر ماننے کہ اس پورے سفر حج میں کھانا نہیں کھاؤں گا بھوکا رہوں پانی نہیں پیوں گا پیاسا رہوں گا اور سواری پر سوار نہیں ہوں گا پیدل چلوں گا تب دھوپ میں اور جب پڑاؤ ڈالیں گے کسی درخت کے سائےتنے نہیں بیٹھوں گا بلکہ دھوپ میں بیٹھوں گا اب کتنا چلتا کتنا برداشت کرتا آخر کو انسان بےوش ہو گیا یہ سب کچھ کیوں کیا اس نے زیادہ ثواب کمانے کے لیے یہ ثواب کا معاملہ تو یہ ہے کہ ایک مومن کو پاؤں میں کانٹا چھپ جائے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ایک مومن کو ایک رات کا بخار ہو جائے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے اس لیے یہ سوچا کہ میں خوب تکلیفیں برداشت کروں گا فاقہ برداشت کروں گا پیاسا رہوں گا پیدل چل کے تھکاوٹ سے چور ہو جاؤں گا اور دھوپ میں بیٹھ کر انتہائی پریشانی مول لوں گا تاکہ ثواب زیادہ ملے فرمایا کہ نہیں اللہ اسے ناراض اللہ خوش نہیں کیوں جو طریقہ تم نے اختیار کیا وہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ نہیں اللہ کے پیغمبر سفر حج میں سواری پر سوار ہو رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں سائے تلے بیٹھ رہے ہیں فرو کے مروح ہو فل یاقل بل یشرف بل یقب بل یس اس کو حکم دو کھانا کھائے پانی پیئے اور سواری پر سوار ہو اور سائے تلے بیٹھ رہے فروہ نا اللہ ناراض یہ سوچ ایک صحابی کی تھی لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر تھی یہ سوچ کو نہیں کی یہ دین دین وہی ہماری رائے کا نام دین نہیں ہے خاص صحابی کیوں نام تین صحابہ اللہ کے پیغمبر کے گھر آئے آپ کی رات کی عبادت معلوم کرنے کے لیے سید آشنیخا نے پردے کے پیچھے سے آپ کے رات کا معمول بتایا نبی اسلام عشاء پڑھ کے آتے ضروری بات کرتے پھر آپ سو جاتے پھر فلاں وقت اٹھتے قیام الن کرتے اور آپ کا قیام الن آٹھ اور تین فتر گیارہ رکاط میں مشتمل ان تینوں نے سنا اور سن کر کہ انہم تکال لوہا آپ کے عمل کو تھوڑا سمجھا یہ تو بہت کم ہی بات ہے پھر خود ہی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کے لیے تو قدم قدم پر بشارتیں ہیں ہم چونکہ گناگار ہیں ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے ان تینوں نے کھڑے کھڑے ایک ارادہ کر لیا ایک نے کہا اما انا فاسوم بلا اس بعد جتنا عرصہ میں زندہ ہوں پچاس سال زندہ ہوں ساٹھ سال ستر سال جتنا عرصہ سا زندہ ہوں میں رات کو ایک لمحہ بھی نہیں سوؤں گا پوری رات اللہ کا عبادت کروں گا قیام کروں گا فعصوم ولا افتے رودے رکھوں گا اور کبھی افتار نہیں کروں گا یہ ایک نے کہا زمانے بھر کروں گا دوسرے نے کہا فعصلی ولا ارخد آج کے بعد میں پوری رات قیام کروں گا اور سوں گا اور تیسرے نے کہا کہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دوں گا مسجد میں آ کر عمر برکلی بیٹھ جاؤں گا عورتوں سے نے کہا یہ جمیلے اولاد کے ہر ایک سے دور ہو کر بس اللہ کا ذکر کرو بظاہر باتیں بڑی بھلی اور خوبصورت امام الانبیاء تشریف نے انہیں بتایا کہ کہ فلاں فلاں فلاں تین افراد آئے تھے انہوں نے یہ پوچھا یہ جواب ملا اور انہوں نے آپ کے عمل کو تھوڑا سمجھا پھر ایک نے عزم کیا کہ میں زمانے بھر کے روزے رکھوں گا کبھی ناغا نہیں کروں گا دوسرے نے کہا زمانے پھر کر رات کا قیام کروں گا ایک لمحہ بھی نہیں سو گا اور تیسرے نے کہا اپنا گھر بار چھوڑ کے مسجد میں آ کر بیٹھ جاؤں نبی رسلام کی باتیں سن رہے ہیں اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ فخ مر رہا بجہ نبی السلم آپ کا چہرہ خصے سے سرخ ہو گیا تینوں کو بلا لیا باتیں مجھ تک پہنچے فرما کہ تم نے یہ کہا ہے کہ زمانے بھر کے روزے رکھو گے اور کبھی ناغہ نہیں کرو گے جی ہاں اگر تم نے زمانے بھر کے روزے رکھے تو میرے دین سے خارج ہو میری امت سے خارج ہو اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا اس امت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا تمہیں معلوم نہیں کہ میں روزے رکھتا بھی اور ناغے بھی کرتا ہوں نفنی رو کبھی رکھا اور کبھی چھوڑ دیا اور تم یہ کہاں سے بات لے یہ پروگرام کہاں سے تمہیں ملا زمانے بھر کے روزوں نے اور تم نے یہ کہا ہے عمر بھر کی شبے داری رات کو کبھی سو گے نہیں اگر تم نے ایسا کر لیا پچاس سال ساٹھ سال تم پوری رات کا قیام کرتے رہے اور رات کو سوئے نہیں میرے دین سے خارج ہو میری جماعت سے خارج جو تمہیں معلوم نہیں میں رات کو سوتا بھی ہوں اور جاتا ہوں کچھ وقت سو کے گزارتا ہوں اور کچھ وقت اللہ کی یاد میں گزارتا ہوں اور تم نے یہ کہا گھر بار چھوڑ دو مسجد میں کونا سنبھال لو گے تمہیں معلوم نہیں کہ میں مسجد میں بھی جاتا ہوں اپنے گھر بھی جاتا ہوں میری بیوی ہے انہیں بھی دیکھتا ہوں ان کے ساتھ بھی تعلقات ہیں ان سے بھی محبت ہے ان کے بھی امور ہیں اور تم سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں جا کر بیٹھ جاؤ گے ہر گرز نہیں ایسا اگر کرو گے میرے دین سے خارج کیا ثابت ہو کہ بظاہر آپ کے ذہن میں آنے والی چیز کتنی خوبصورت ہو کتنی قیمتی ہو اور ذہن صحابی کا کیوں ہو اگر اللہ کے پیغمبر کی موہر نہیں تو مردود ہے دین دین اتباع ٹھپا اللہ کے پیغمبر کا چاہیے یہ ہمارے مسلح کی پہچان ہے اس کے علاوہ نہیں نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ اور عبادت صرف اللہ ربرسر کی کوئی شرک نہیں یہ شرک سب سے بھیاک جرم ہے ان شرک نہ ظلم رکھ ان اللہ لا یغفر ان میوش رکھا بھی یا پھر محدور تھا رکھے اللہ تعالی شرک معاف نہیں کرے گا وہ ذات سو افراد کے قاتل کو معاف کر سکتا ہے شرک معاف نہیں کرے گا وہ شرک سوئی کے ناکے کے برابر کیوں نہ شرق ہو شرک معاف نہیں ہوگا یہ ہماری دعوت ہے آؤ خالص توحید کی طرف آؤ خالص اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کی طرف اور پھر جو عقائد کتاب و سنت میں سامنے آتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی محبت ہمارا قیدہ ہے کہ اللہ کے بیگمبر کی محبت جس دل میں نہ ہو وہ بندہ کافل نبی السلام کی حدیث ہے ولدی نفس و محمد لائم حدہ کونا حبا والد ہی والد ہی ون سے جم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک مجھ سے محبت نہ کرو اور محبت کیسی ایسی محبت جو ماں باپ کی محبت سے بڑھ کر ہو اولاد کی محبت سے بڑھ کر ہو اور پوری کائنات کی محبت سے بڑھ کر ہو اس کا معنی یہ ہوا جس دل میں اللہ کے پیغمبر کی محبت نہیں ہے وہ کافی اور جس دل میں اللہ کے پیغمبر کی محبت ہو مگر ماں باپ یا اولاد کی محبت کے برابر ہو وہ بھی کافل مومل وہ ہے جس کے دل میں اللہ کے پیغمبر کی محبت ہو اور وہ محبت بھی پوری کائنات کی محبت سے زیادہ ہو اپنی جان کی محبت سے زیادہ ہو اپنی اولاد کی محبت سے زیادہ ہو اپنے والدین کی محبت سے زیادہ ہو اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کا تخادہ یہ ہے کہ آپ کے مشن سے محبت کی جائے اور وہ مشن تعبت توحید ہے اور تعمت سنت ہے اللہ کی وہی کو پیش کرنا اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کا تخادہ یہ ہے کہ آپ کے صحابہ سے محبت کی جائے اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ کے آہل پیس سے محبت کی جائے اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ کے شہر مدینہ سے محبت کی جائے اللہ کے پیارے پیغمبر کی محبت کا تقانہ یہ ہے کہ اللہ کے اولیاء سے محبت کی جائے اولیا اللہ سے محبت کرنا جزو ایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ محبت بھی اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے جو اللہ کا فلی ہے اس سے بغض رکھنا یہ محبت کے تقاضوں کے خلاف لیکن ولی ہے کون ولی وہ ہے ولی وہی ہے جس کو اللہ نے ولی قرار دی اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا ذکر کیا اور اولیاء اللہ کی تفسیر بھی خود کی اللہ اولیا اللہ, اللہ لا خوف نہ اللہ کیا اولیا نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے اور یا اللہ ہے کون ہمارے یہاں مختلف تصورات یہ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب کرامات ہو صاحب کشپ ہو عالم الغیب ہو جو آگ پہ جلے اور آگ پہ چلے اور جلے نا پانی پر چلے اور ڈوبے نا فضا میں اڑتا پھر اللہ کا ولی وہ ہے جو ٹکا ٹکا کے گالیاں تھیں ایسے موجود ہے جن کو لوگ ولی مانتے اور, کھانے اور ولی ایسے لوگ بھی موجود ہے اور لوگ لاٹیاں کھانے جاتے ہیں اور سمے جتنی وہ ٹکا کے مارے گا اتنا ہمارا کام بنے اللہ کا ولیف ہے جس کے چاروں طرف کتے ہو بلیاں ہو کبے ہو غلاثت کے ڈھیر ہو ننگ دھڑگ ہو سنگلوں میں ٹکڑا ہو وہ اللہ کا ولی ان میں سے کوئی بات کتاب و سنت میں ہے کسی ولی کی یہ تعریف ہے ہاں اللہ انا لاخو قرآن سے پوچھو اللہ کے ولی کون ہے فرمایا اللہ دینا اللہ کے ولی وہ ہیں جن میں دو اوساف پائے ایک ایمان اور ایک تخوا سچے مومن ہو صاحب توحید ہوں اور متحقی ہو ان کے دل میں اللہ کا خوف ہو اللہ کا ڈر ہو وہ ولی نہیں ہے جو جس کو آپ گھر بلائیں اور سارا گھر صاف کر کے لے جائیں ڈاکو بہروبی ہے شعبد آباد وہ ولی نہیں ہے امام شافی فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص اگر یہ دعویٰ کرے میں اللہ کا ولی ہوں اور دلیل یہ پیش کرے کہ دیکھو میں آگ پر چلتا ہوں اور جلتا نہیں دلیل یہ پیش کرے میں پانی پر چل رہا ہوں اور بھیگتا نہیں ڈوبتا نہیں دلیل یہ پیش کرے کہ میں فغاؤ میں اڑ رہا ہوں اور گرتا نہیں تو دھوکا نہ کھانا یہ اللہ کا ولی نہیں ہے یہ شوبتا بازیاں یہ اولیاء اللہ کا مقام نہیں ہے اولیاء اللہ اللہ سے ڈرنے والے اور اللہ کے حبیب کی اطاعت کرنے والے صاحب توحید صاحب ایمان اللہ کے ولی ہوتے ایمان ہے اور یا اللہ پر مگر ولی کی تعریف وہ ہے جو اللہ نے کی خود ساختہ باتیں یہ ولایت نہیں اللہ دین عمل وقار ہوں ایمان اور تقوا یہ دو چیز آخرت پر ایمان قیامت قائم ہوگی حساب و کتاب کا مرحلہ میزان کا مرحلہ پولیس سراد کا مرحلہ جنت اور جہنم اللہ اکیلا پوری کائنات کا حساب لے گا اور پوری دنیا میدان معشر میں جمع ہوگی پوری دنیا جمع ہونے کے باوجود بھی اللہ کے ایک فیصلے کو ٹال نہیں سکے اس کا فیصلہ سب پر حاوی ہوگا سب پر نافذ ہوگا اور سب پر قائم ہوگا انبیاء کیا صدیقین کیا شہدار صلاح کیا صالحین کیا مدد کے دن سب کے سب انتہائی ڈر اور خوف کے عالم میں ہوں نفسی نفسی نفسی نفسی آئے میری جان آئے میرا نفس ایک شخص کو ہم نے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم میں داخل کرنے کا آرڈر جاری کرے اللہ کے نبی وہاں پہنچ جائیں اللہ کہے گا جہنم میں جاؤ نبی اسلام وہاں پہنچ جائیں گے اور بقول اس کے استغفر اللہ بن دلہ نقلے کفر کفر نواش کہ نبیر اسلام اللہ تعالیٰ کو باتوں میں لگا لیں گے اور ان کو اشارہ کریں گے جب جنت میں چلے تو چلے میں نے اللہ کو مشغول کر دی اللہ استخل استخل اللہ کو باتوں میں لگا کر ان کو اشارہ کریں گے جنت میں چلے, چلے یہ اللہ کا مقام یہ میرے رب کی شان اللہ بھک کتنا یہ محوز نظریہ رکھی قیامت حق ہے اور ایک اللہ کا فیصلہ پوری کائنات پر نافذ ہوگا ہے. اور پوری دنیا مل کر بھی اللہ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکی یہ ساری جو, جو معتقدات ہماری دعوت کا حصہ ہے ہمارے مسلک کی پہچان ہے مخلصانہ ہم دعوت دیں گے اللہ کا خوف اختیار کیا جائے قیامت قائم ہونے والی ہے جنت اور جہنم کے فیصلے صادر ہونے والے ہیں اپنے لیے جنت کے حصول کا انتظام کیجئے یقین جانے کسی پر کوئی تنظ مقصود نہیں ہے وہ درتے دل جو اندر پوشیدہ ہے اسے نکال کر دکھا نہیں سکتے لیکن ہماری دعوت اسی اثاث پر ہوتی ہے جس اثاث پر اللہ کے پیارے بےغمبر کی دعوت تھی کہ انجن بند و نفی جب نبی السلام دعوت دیتے واضح کرتے تو آپ کی خواہش یہ ہوتی کہ لوگوں کو ابھی سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ لیں ان کی پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ لیں یہ ہماری دعوت کا جو ہے وہ ایک اسلوب یا عالم وہی درجے دے ہم چاہتے ہیں کہ اصلاح ہو دنیا کی اصلاح ہو اس میں کوئی تعصب نہیں کتاب و سنت کی بات کرنا اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنا تعصب نہیں ہے تعصب کب ہوگا جب آپ اپنے باپ دادا کی بات کریں اپنے پیر و مرشد کی بات کریں اور کتاب و سنت کے مقابلے میں ان کی بات کو ترجیح دیں وہ تعصب ہے ورنہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اتباع کرنا یہ تو دین ہے اللہ کی عبادت کرنا یہ تو دین ہے یہ تعصب نہیں ہے تعص تب ہوتا جب میں کہتا کہ میرے شیخ میں مربی بدید انشاء شاء ان کی پیروی کرو نہیں اللہ اور اس کے رسول صلح صلح. باقی پوری کائنات میں مفتیان مفتی ان سب کی بات اگر آتی ہے اس کو پیش کریں گے کتاب و سنت پر جس کی بات کتاب و سنت کے مطابق ہے وہ قابل قبول ہے ورنہ قابل امام زہبی کا قول الق لاہم اللہ الحق تعرف الحلہ حق شخصیت سے نہیں پہچانا جاتا تو پہلے حق پہچان حق پہچان لے گا تو اہل حق کو بھی پہچان لے بڑا تاریخی جملہ امام احمد حمبر کا ایک خو تبقات الفیر میں نے پڑھا وہ فرماتے ہیں کہ قبور اہل سنہ من اہل قبائل روزت قبور آہد البدا منزوحد حفرت آہل السنہ عہد الحدیث اگر یہ گناہ کبیرہ کا بھی مرتقے میں پھر بھی ان کی قبر جنت کا باغیچہ بن جائے گی اور اہل بدعت اگرچہ ایک سے ایک ظاہر اور عبادت گزار ہیں لیکن بدعت کے مرتبے ہیں ان کی قبریں جہنم کا گڑا ہے اور مزید فرماتے ہیں کہ جو اہل سنہ میں سے ہے اگرچہ وہ اس سے گناہ ہے کہ سرزد ہو جائے وہ اللہ کا ولی ہے اور جو اہل بدرت میں سے ہے اس سے بظاہر کوئی گناہ سرزد نہیں ہو رہا لیکن بدرت ہی ہے وہ اللہ کا دشمن بڑی گہری بات ہے عقیدے کی بات اور منہج کی بات اللہ تعالی فہم حق کی توفیق فرما دے اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے اللہ عرد الحق اتباع وارین الباطل ورضاً ورض الناب یا اللہ جو حق ہے اس کا حق ہونا ہم پر ثابت فرما دے اور اس کی اتباع کی توفیق دے دے اور جو باطل ہے اس کا باطل ہونا ہم پر ظاہر فرما دے اور اس سے بچنے کی توفیق فرما دے اخوال اخور حاضہ بستخر اللہ علیہ ولکم بخر